بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريہ من آیاتنا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 دیکھنے والا ہے۔ وا اتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا ان تتخذوا من دوني وكلا اور ہم نے موسی کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمائی مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا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 تُم لِأنفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ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 جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا ایک اور کتاب کا کفابی نفسی کلیمال کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آپ ہی اپنا حساب کرنے والا کافی ہے بل يضل عليها ولا اخرى وما حتى نبعث رسولا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اور جب گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ذرڑ بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغم پر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے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 اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے من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 ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں اولا جاتی ہوں اکبر دیکھو ہم نے کس طرح باس کو باس پر فضیلت بخشی ہے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 ان تكنوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے बखूबी वाकिफ ہے۔ اگر تم نیک ہو گئے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ واطئا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 ولا خشية املاق نحن إن قتلهم كان خطأً كبيراً اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہمیں رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گنا ہے ولا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا اور زنا کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے ولا النفس حرم الله ہر بلح ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتاوی شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے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 ان سب آزا کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا پرنا لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے لل الله اوہ کبن الحکم علحن کا مروم دور پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہاری طرف وہی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندہ درگاہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے افا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 وہ اس سے اور بدک جاتی کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے ہیں سبحانہ وتعالی عما يقولون علواً کبیراً وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن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 چند ادو سونا اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیلا ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثرنوں پیدا ہو کر اٹھیں گے او حدید کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا فتر پون و متحسن پڑی ب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 کھلا دشمن ہے کیلا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم فرمائے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے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 منشل بل آیاتی مو دن بس رو بِهَا وَمَا بل آیاتی ہوئی ت اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سموت کو اونٹنی یعنی نبوت سالے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ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 گم ہو جاتے ہیں پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خوشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی نہ شکرا صف کم جانی بلبری لال اویو سلا لئی کم ہاسولا کم کیا تم اس سے بے خوف ہو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 بنی ادم ہوں فلری بہری کون ہوں کومپئی ہوں خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تری میں سواری دی اور پاکیزہ روزی ادا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دیلا جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے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 زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے وَإن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 ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کی نماز پڑھا کرو یہ شب خیزی تمہارے لئے ایک اضافی حمل ہے۔ امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِلْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا اور کہو کہ اے پرورتگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجئے اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو۔ اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنا جل باپ ال اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے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 ادانا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ نیا <يَأُوسَى> اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو وہ روگرداں ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے قل كل على فربكم اعلم بمن سبيلا کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے سو تمہارا پروردگار اس شخص سے بھی خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے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 بھی مفلی ناک کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائے تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوں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 جی رو یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں باہر نکالو قبلا یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ او یا کوئی من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 کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے ان کو دیکھنے والا ہے ومن يحت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 جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے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 فقال له فرعون لأظنك يا موسى مسحورا اور ہم نے موسا کو نو کھلی نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فراؤن نے ان سے کہا کہ موسا میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے قال لقد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 اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو پھر جب آخرک کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے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 او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون يخرون للاذقان سجدا کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفس ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا نیل اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتی ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے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 جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو شریقوں لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ کل